پر ان کا خاتمہ ہوگا اللہ ہمیں ایمان کے سلام کی عطا فرما وہ بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم دور. وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے دل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ان آیتوں کو علی کا پر بالحق حق کے ساتھ اللہ, يريد پر اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا وللہ ما فی جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے وہ علم موم جمور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں انسان کتنے ہاتھ پاؤں مار لے اللہ تعالی اگر اس پر غضب فرمانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتے ہاں اللہ کی عبادت کرے تقور کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے گا خیر تم اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بہتر امت ہو اوخت لناس جتنی امتیں لوگوں کے سامنے آئیں ان تمام امتوں میں تم سب سے افضل ہو تاک مرو یہ افضلیت کیوں ہے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 کیا ہم پورے دن میں ایک کو بھی قرآن کی دعوت نہیں دیں گے انشاءاللہ ضرور دیں گے بِاللَّهِ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو لو آمن آل کتاب اور اگر پہلے کتاب ایمان لاتے رکان خیل اللہ تو ان کے لیے بہت بہتر تھا مگر یہ ایمان نہ لا کر خود تباہ ہوئے مین مین ان اہلِ کتاب میں سے کچھ ایمان لے آئے وہ اخترفا سے کون اور ان میں سے اکثر نافرمان فرمان ہے کتاب مسلمانوں کو دھمکیہ دیا کرتے لَن اِلَّا <عَزَاه> یہ تمہیں دھمکی دینے کے علاوہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے قرآن نے پیش کی فرما دیا اور واقعی ایسا ہوا کہ کپارے مکہ سے تو جنگ کرنے میں کچھ تکالیف جھیلنی پڑیں لیکن یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے سامنے بالکل نہ چھیڑ سکیں وہی یو قوت اور اگر وہ تم سے لڑیں گے یو و تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے تم اللہ سرو پھر وہ مدد دوری بت علیہ مل ان یہودیوں پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا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 یہ ریاست فوراں ختم ہو جائے اپنی کوئی حیثیت نہیں غبا وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے وَدُّورِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَا ان پر غربت اور ناداری مسلط کر دی گئی یعنی یہودی کتنا بھی کروڑ پتی ہو دل کا وہ غریب ہوتا ہے اور کنجوس ہوتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں بِغَيْرِ اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے شہید کرتے لالی کا بیما یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وہ کانوں یا اور وہ حد سے بڑا کرتے تھے کوئی سمجھ لے کے سارے یہودی عیسائی ایسے ہی ہیں ایسی بات نہیں ہے کئی یہودی، ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ جھپ جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں سارے ہی گروہ ایسا بھی ہے جو ایمان لے آتا ہے جب ان کے سامنے حق آئے وہ ضد نہیں کرتے یت لون آیا پھر ایمان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 اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح ایمان رکھتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَدْ اور برائی سے روکتے ہیں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ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 بس ہرگز اس کی نیکی ضائع نہ جائے نہیں اللہ علیم بالمتقید اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے ان اللہی نہ کفر کہاں اپنے مار اخر کیا کرتے ان اللہی نہ کفر بے شروق جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئن اللہ کے عذاب سے ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں نہیں بچا سکیں گے اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہیں ہم اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مثل فی دین حیات دنیا ان کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایمان کے بغیر خرچ کرتے ہیں جیسے یہودی عیسائی ہے ہندو ہے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 ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گی کیونکہ نیکی کا ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جب ایمان موجود ہو کم اصل ان کی مثال ہے جیسے خوا. جس میں ٹھنڈک ہو بہت زیادہ اصابت قوم وہ ظالم قوم کی کھیتی پر پڑے وہ ہوا ہو پس وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے ایسے ہی ان کے امال کا حال ہے اما والا محم الله اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا کن انسوم یو نمون ہاں لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یا ایمان بالو لا تم مندو نی کم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ رازدار نہ بناؤ یعنی دوست نہ بناؤ جی جس سے دوستی ہوتی ہے اس کے سامنے راگ نکل جاتے ہیں لا یا لو نہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے ودو ما تم پر مشکل آئے وہ خوش ہوتے ہیں افواہن ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا <تصفح> کچھ نہ کچھ باتیں یہ کہتے ہیں کبھی اسلام پر اعتراض کر دیں کبھی مسلمانوں کے خلاف بول دیتے ہیں لیکن یہ تو زبان سے جو ظاہر ہو رہا ہے یہ تو کم ہے سینے میں ہے مسلمانوں کی دشمنی وما تقی صدور اکبر اور ان کے سینے جو دشمنی چھپا رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے وہ تو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے کتنے دشمن ہیں تم ان سے دوستی کیوں کرتے ہو قد بینا لكم الایات ان کنتم عاقلون بے شک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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے روم میں میری آواز اگر روم میں آ رہی ہے تو لکھ. جی جناب کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے خیریت سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیشہ خیر سے رکھے ٹھیک اچھا امین بھائی آپ نے بھی جو سوال پوچھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سرینج کے ذریعے بلاڈ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جس نے لاعلمی میں نکلوا لیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس پر کگا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا روز کو دوبارہ سے رکھنا ہوگا البتہ کفارہ اس پر نہیں ہوگا اس کے علاوہ اور کسی بھائی کا کوئی اگر سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں جی امین بھائی آپ کدھر چلے گئے ہیں کچھ جواب اچھا ادر بتانے چلے گئے ہیں بل پر ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کر دوں جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں سلنج کے ذریعے بلڈ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کسی نے لاضمی میں نکلوایا ہے تو اس پر اس روزے کی قزا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا شوال کے روزوں کی نیت میں جی بالکل کر سکتے ہیں بلکہ حق بھی یہی بنتا ہے کہ نقلی روزہ جب بھی رکھیں تو اس میں آپ نیت کر لیا کریں کہ میری زندگی کا اگر کوئی روزہ قزا ہے پچھلا رہ گیا تو اس میں میں وہ رکھ رہا ہوں تو نقلی روزہ تو ہو ہی جائے گا اور ساتھ میں وہ جو قضاء ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا ان شاء جی علیکم السلام و اللہ مریض مصطفیٰ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روم میں یو کے والے میرے چالیس تاریخوں میں بزی ہیں اور کینیڈا والوں کا پتہ نہیں ہے جی وعلیکم السلام و اللہ و یہ کیا آئی ڈی ہے جناب اچھا جناب آپ آپ کو بھی خوش امدید کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا روم ہے ہاں ماشاءاللہ میری منزل مدینہ اللہ تعالیٰ آخر ممی اچھا اچھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے ٹھیک سے اللہ تو جناب سنائیں رمضان شریف نے روزے اچھا ود پیر ہو رہی ہے کینیڈا اور یو ایس اے والوں کے بال چلو جی پاکستان والے مزے میں اور اس وقت کھا پی کے جناب آپ بعض تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور دوسرے جناب یو کے والے بھی کر چکے ہوں گے میرے خیال میں پتاریاں اور کینیڈا والے اور یو ایس اے والے بھی انتظار میں ہیں بس یہ ہے کہ ایک روزہ آپ آگے ہیں اچھا اچھا تو فل دوپہر کا وقت ہے اس, مق... اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پوری دوپہر ہے اچھا جی آپ بھی کر چکے ہیں ماشاءاللہ اچھا جی مغرب کی نماز دیدار بھائی دیدار طالب دیدار مصطفیٰ اچھا جی وہاں ابھی ایک پچاس ہوئے دوپہر کے اچھا اچھا یو کے میں مگر ان کی نماز ہو رہی ہے صحیح بالکل اچھا دیکھ رہے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ اذان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کا بھی ذکر ہے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیسم کا بھی ذکر ہے اور یہ ایک تحقیق آئی تھی ایک سگا میں نے پڑھا کہ دنیا میں پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اذان کی آواز نہیں گونج رہی ہوتی ہے تو ہاں جی یو اے ای تلابی بھی ہوگئی جناب پاکستان میں بھی الحمدللہ للہ ہو گئی ہے تلابی بالکل تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے نا کیسا نظام اس نے بنایا ہے دن رات سورج چاند کا کہ کسی جگہ پر دن چڑھا ہوا ہے تو کسی جگہ پر شام ہو رہی ہے کسی جگہ پہ زور کا وقت ہے کسی جگہ پہ اثر کا وقت ہے بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے یو ایس عبادت ہے اچھا یہاں ایک عبادت کے حوالے سے مجھے سے پاک رضی اللہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں کہ آپ کا جو مبارک زمانہ تھا اس میں کسی شخص نے یہ قسم کھا لی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے اس نے کہا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو دنیا میں کوئی اور شخص کر رہا ہو تو تجھے طلاق ہے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا اس نے اور اب پریشان بعد میں پچھتایا کہ کیا کون سی عبادت کروں پڑھتا ہوں تو وہ بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا روزہ رکھتا ہوں تو روزہ بھی لوگ رکھتے رہتے ہیں مختلف دنیا کے لوگ ہیں <coughs> قرآن پاک کی تلاوت کروں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا ساری عبادات جناب سوچتا ہے تو بڑا پریشان ہوا علماء کے پاس گیا تو سب نے کہا کہ تمہاری بیوی کو تو طلاق ہو جائے گی تمہارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے عبادت کرنے کا اور تو بھی طریقہ کہ تم ایسی کوئی ڈفرنٹ عبادت کر سکو لوگوں سے جو بھی تم بات کرو گے اس میں لوگ شریک ہوں گے کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہوگا تو کسی نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو یہ تو لا نے بتا دیا ہے کوئی حضور وسط رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا شوہرا سنا ہے ان کا ایک مدرسہ ہے بغداد شریف میں تو وہاں چلے جائیں ان سے پوچھیں ہو سکتا ہے کہ تیری کوئی بچت کی صورت نکل آئے تو اس نے کہا چلیں جا کہ کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس جب گیا تو آپ نے پھر اس کو ایک رستہ بتایا آپ نے منا تو تم ایسا کرو کہ بیت اللہ شریف چلے جاؤ اور خانہ کعبہ شریف کا طواف جو لوگ کر رہے ہوں ان کو روک کر اکیلے طواف کر لینا کہ دنیا کی ایسی عبادت ہوگی پوری کائنات میں تو تیرے سوا کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا اور تمہاری بیوی جو ہے اس کو طلاق ہونے سے بچ جائے گی طلاق نہیں ہوگی اس کو کہ تم ایسی عبادت کر چکو گے تمہارے سوا اس وقت کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا وہ دیکھیں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین کی فراست دیکھیں ان کا ان کی تحقیقات آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست اس کی راہ نکالی اس کو بچانے کی تو ایک وہ عبادت ہے جو اکیلے بندہ کر سکتا ہے کبھی اگر کوئی مسئلہ اس کو بنے پھر جب طواف رک جائے کوئی اور طواف نہ کر رہا ہو کہ بت دنیا میں ایک ہی ہے تو اس طرح کہ اس وقت دنیا میں وہ عبادت اور بندہ نہیں کر رہا تو بادات ہیں دروشی پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوۃ دے جو کچھ بھی کرے تو اس میں ساتھ شامل ہوں گے جو حج کرتا تو حج میں بھی لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں جی حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ بے شک غوثوں کے غوث ہیں آپ تو, شک. تو اچھا جتنے بھائی اس وقت موجود ہیں یہاں روم میں کس کس کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے رمضان شریف میں قرآن پاک سننے کی ترابی میں مسجد میں یا اگر خبر بہنے ہیں اس وقت روم میں تو گھروں میں کہیں اگر اہتمام ہے کسی جگہ پر تو بیرونے مالک جو لوگ ہیں تقریباً اس وقت جتنے بھی لوگ آن لائن ہیں سب دوسرے مالک سے ہیں تو کافی مشکل ہوتی ہوگی تو بڑی سعادت ہے میں سمجھتا ہوں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ پڑھا رہے ہیں دلگی, سبحان اللہ تو بڑی برکت کی بات ہے کتنے پارے ہو گئے ہیں آپ کے اچھا 29 پارے ہو گئے ماشاء اللہ اچھا تو آپ کے یہاں تو پرسن ہوگا ایک دن پہلے میں کریں گے آپ بھی ختم شیخ یا اس کے علاوہ اچھا ٹھیک تو ہمارے یہاں آپ سے ایک دن بعد ہو گئے ہمارے آج اٹھائیس بارے ہو گئے جی جناب شیل بھائی ماشاءاللہ بڑے عرصہ کے بعد جناب شیل بھائی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آ جائیں مائک پر میں آپ کے لیے مائک فری کر رہا ہوں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم ورحمۃ نہیں اگر آپ کو پتہ بھی تو یہ چیز چوری کی تو بالکل نہیں خرید سکتے چل بھائی اگر پتہ ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے تو پھر خریدنا بالکل منع ہے ہاں اگر لاعل میں خرید لیا تو چونکہ آپ نے پیسے دے کر خریدی ہے اور اس کی جائز قیمت دی ہے اس کو تو اس نے چوری کی چیز بیچی ہے تو وہ مجرم ہوگا آپ کو نہیں پتہ تو آپ کے لیے وہ چیز حلال ہوگی کہ آپ نے اپنے پیسے دے کر جناب خریدی ہے تو اگر آپ کو بھی پتہ بھی یہ چوری کی چیز ہے تو پھر اس کو بالکل خریدنا جائز نہیں ہے جی جناب ان مائک سے آنے لگے تھے شیل بھائی کیا پرابلم مائک نہیں کام کر رہا امین بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا آج ہے جو بھائی مائک سے آنا چاہتے ہیں کسی بھائی نے اگر مائک سے آنا ہے تو مائک فری ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب قریب قریب اختتام خط... رمضان ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کلرڈے سٹرڈے ستردیک... کو ہیوسٹن کے اندر الحمدللہ للہ ختم قرآن ہوا تھا اور وہاں جانے کا یہ ہے کہ میری آواز سن رہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ ماشاء اللہ بائیس کو الحمدللہ یہ کہ ہیوسٹن میں فیضان مدینہ کے اندر ختم قرآن کی ترتیب کی اور اس کے بعد اجتماع بھی تھا اور سکر و دعا بھی تھی تو وہاں اتفاق اتفاق سے جانے کا ہوا تو ماشاء یعنی ایسی حالت تھی کہ وہ جو شیرنی کے جو چھوٹے چھوٹے ڈبے جو ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں آفٹر ختم قرآن سے تو ان لوگوں نے تقریباً ایٹ ہنڈریڈ اینڈ ففٹی جو ہے وہ آڈر کیے تھے اور ایٹ ہنڈریڈ ففٹی آڈر کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ آخر میں کچھ لوگوں کو وہ شیرنی نہیں ملی تھی اتنے سارے لوگ تھے ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ تھے کہ یعنی پورے کا پورا جو ہال تھا وہ بالکل کھچا کھچ خش بڑھ گیا تھا اور اس کے بعد یعنی باہر کا علاقہ بھی کافی کافی لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ہیں بھی جو تھیں وہ بھی ماشاءاللہ یہاں تک کہ پولیس آفیسر بھی آئے تھے انہوں نے بھی ٹیک کہ کافی کیا اور یہ کہ لوگوں کو ٹریفک کے لیے پرابلم تھی اس کو بھی سالو کرنے میں ہیلپ کی تو بڑا یعنی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پروگرام ہوا اور بڑا مزہ آ گیا مدینہ مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ ذکر اور دعا اور پھر اپنا اجاوز کا اجتماع اور فنڈ ریزنگ میں بھی جو ہے اس کے لیے بھی بڑی کوشش کی گئی تو کافی ماشاءاللہ تعالی آآ آآ یعنی یہ ہے کہ الحمدللہ لوگوں نے ڈونیٹ کیا اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ہر مہینے جو کلیچ کرتے ہیں اٹومیٹکلی ای ایف ٹی کروائیں گے اپنے اکاؤنٹ سے تاکہ جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ ماشاء پورے ہوں تو بہرحال بڑا یعنی بڑا مزہ آ گیا تھا اور میں پاکستان کی تازہ ہو گئی تھی اتنے لوگ ایک ساتھ انہیں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ آپ ایک ساتھ دیکھیں اور ماشاء اللہ وہ بھی مذہبی محسل کے اندر تو اب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہاں پہ یہ سمجھنے کی جو بڑی بڑی مساجد وغیرہ میں ہیں وہاں پہ ان شاء اللہ تعالی بدھ کے دن جو ستائیس رمضان ہے اس کے بعد 29 جو جمعہ کے دن ہے وہاں تقریباً ہر جگہ بہت زیادہ ختم قرآن ہے اور یعنی یہ سمجھنے کہ جو علماء کرام ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے بیزی ہیں سفد کہ ان کو ختم قرآن میں جانا ہوتا ہے پھر وہاں بیانات کرنے ہوتے ہیں اور اسپیچز کرنی ہوتی ہیں اور دعا کرنی ہوتی ہیں اور الحمد للہ کے اندر الحمد جمعہ کے دن کمنگ فرائیڈے ان اللہ پہلا اہل سنت والجماعت کا دال العلم رضویہ کا افتتاح ہے پہلا دار العلوم ہے جو دالت کے اندر انشاءاللہ شاء تعالی اہل سنت والجماعت کا پروپر دار العلوم جس میں یہ کہ طلبہ جو وہاں پہ کھیلیں گے قیام کریں گے اور اندر سے نظامی وغیرہ اور جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو حاصل کریں گے تو یہ انشاءاللہ ان اس اللہ کے جمعہ کو اس کا ہے تو اللہ دعا کر اللہ تعالیٰ اس پہ کامیابی عطا فرمائے تو بڑا یعنی سکون ہو گیا ہے اور شفاق کی بات ہے کہ رمضان بڑا جلدی آیا اور بڑا جلدی گزر گیا اور سمجھ بھی نہیں پڑی واقعی میں کہ اتنا اور یہاں پہ تو ہمارے یہاں تو بارشوں کا موسم ہونے کی وجہ سے کوئی اتنی سب زیادہ تھا. گرمی بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ ہے کہ روزہ کا کچھ زیادہ وہ ہوتا تو بہرحال یہ ہے کہ بڑا سسٹم اچھا ہو گیا انشاء اللہ اور جہاں جہاں اب ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں ان کے ہاں قرآن کا ختم قرآن کا سلسلہ بھی ان ہوگا اور وہ بھی سارے لوگ کافی بزی ہو جائیں گے تو وہ صلاح تعالیٰ ان کو جتنا خیرتا فرمد میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایک شخص نے اس کی صبح آنکھ کھڑی تو ان کے ہاں صبح سارے پانچ بجے جو ہے وہ شہری کا ٹائم تھا تو اس کی جب وہ نیند میں اٹھا تو اس کی نظر پڑی تو اسے گھڑی میں ایسا لگا جیسے ابھی پانچ بج رہے ہیں تو اس نے کہا چلو میں شہری کر لیتا ہوں تو اس نے پانی وانی پیا اور جب واپس آیا تو پھر جب اس کی گھڑی پر نظر پڑی تو وہ چھ بج کر پانچ منٹ ہو چکے تھے یعنی شہری کا ٹائم تو گزر چکا تھا تو سلسلے میں پھر اسے پورا دن روزہ رکھا وہ مجھ سے پوچھنے لگا میں نے کہا کہ میں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں کہ آیا اس کے اوپر کیا حکم ہوگا تو آپ مجھے بتا دیں کہ آیا اسے روزہ قزا کرنا پڑے گا یا کوئی اور بھی اس کے لیے شرعی حکم ہے علیکم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی بھائی ان کا وہ روزہ نہیں ہوگا ان کو روزہ اس کی قزا کرنا ہوگی اور اس پر کوئی شرع ہے تو روزے کی قضاء ان کو کرنی ہوگی یہ اچھا کہ انہوں نے ان روزے کی حالت اس طرح دن گزارا جیسے بندہ روزے میں گزارتا ہے تو روزہ ان کا ہوا ہی نہیں شروع, شروع سے کیونکہ ان انہوں نے شہری کے ٹائم کے بعد کھایا تو آپ ان کو بتا دیں کہ اب وہ عید کے بعد جو ہے وہ ایک روزہ جو ہے اس کی قضاء کر لیں جی آ جائیں آپ مائک پر بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے ماشاءاللہ اللہ آپ جاری رکھیں بڑی خوشی ہوئی دار العلوم رضویہ کی بنیاد کا سن کر اللہ تعالی کرے اہل سنت و کے مدارس اسی طرح قائم ہوتے رہیں اور سرکار اعلی حضرت کے مسلح کی نشر و ہوتی رہے ماشاءاللہ بہت خوشی بہت بہت اچھا لگا آپ نے یہ باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر فرمائے تو آ جائیں کوئی بھائی مائک, مائک لینا چاہتے ہیں کوئی نہ سنا دے کوئی بھائی میں فری کر رہا ہوں السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مقیت ہاشاء اللہ اور حضرت ایک بات یہ دیکھنے کو ملی کہ یعنی اس کثیر تعداد میں اس کثیر تعداد میں اتفاق نہیں تھا کہ ہمارے لوگ یہاں موجود ہوں گے ماشاء اللہ یعنی یہ دیکھ لیں کہ ایکسٹن جیسے شہر کے اندر اتنے بزی شہر کے اندر جہاں یہ کہ ہماری مسجدیں ہیں وہ بہت مختصر ہیں بڑے بڑے فاصلوں پر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آٹھ نو سو افراد کا جمع ہو جانا اور ماشاءاللہ یعنی یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا جو, جو ہمارے جو طریقہ کار ہے اس کے ان سے متفق ہونا ایسا نہیں کہ اس کے خلاف ان کی شکلیں دیکھ کے پتہ چل رہا ہو کہ نہیں یہ تو غلط جگہ پہ آ گئے ایسا کچھ بھی نہیں یعنی محبت کرنے والے بڑے عقیدت مند اور ماشاءاللہ اللہ کھل کر سامنے آنے والے جو لوگ ہیں وہ نظر آئے اور پتہ چلا کہ حقیقت جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثریت جو اہل سنت والجماعت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ آپ اگر تو یہاں پہ دیکھیں ہماری مسجدیں تو ہماری مسجدیں تو بڑی مختصر اور چھوٹی چھوٹی سی مسجدیں فائنینشیل پرابلم ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کی مسجد اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی ایسی جگہوں کا مسجد ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنے مہنگے مہنگے علاقے میں یہاں تک کہ پورے پورے بلاک انہوں نے خریدے ہوئے ہیں اس بلاک کے اندر شاندار قسم کے عالی عالی شان مسجدیں تعمیر کی ہوئی ہیں لیکن جب الحمدللہ ہم یہ کہ سنیت کے نعرہ لگتا ہے اور طلب سلام کی صدایں گونجتی ہیں تو ان کی مسجدوں میں سناٹا پڑ جاتا ہے اور الحمد للہ یہ کہ سنیوں کی مسجدیں جو ہیں وہ ذکر و عبادت سے وہ یہ سمجھنے کے آباد ہو جاتی ہیں اور بد قسمتی یہ دیکھنا کہ اب وہ نہ تو بڑی راتوں کا کوئی احترام کرتے ہیں نہ عبادت کا کچھ مواقع ہوتے ہیں نہ وہ کسی چیز میں ان کی راتوں میں ان کی مزید سناٹ اور سنسان پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی نسبت جو لوگ ہیں وہ دن میں تو کام میں مصروفیت کی وجہ سے اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے لیکن جب وہ رات کو آتے ہیں اور جب انہیں اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے اور سراۃ و تصویر کا موقع ملتا ہے اور قرآن سننے کا موقع ملتا ہے تو ان کے اندر جو وہ روحانیت ہوتی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو ماشاء یہ کہ بڑا ہی یعنی سلسلہ ہے اور, اور حقیقت علماء کہ حق جماعت جو موجود ہیں ماشاءاللہ وہ بھی یعنی بڑے شاندار آم ام یہ سمجھ لیں کہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے اور کہیں بھی اگر موقع ملتا ہے تو وہ سنیت کی پرچار سے بالکل گوریزہ نہیں کرتے اور اپنی بات جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور یہاں تک پتا چلا ہے کہ ہمارے مفتی ایک علامہ نعمی صاحب سے جو میرا جن کا تعلق میرا خیال ہے ملتان شریف صاحب میں ان کا نام سے ہی نہیں یاد کر سکا تو ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ جنہیں یعنی رمضان کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ صبح ریڈیو جو ہے ریڈیو پاکستان جو ہیوسٹن میں ہوتا ہے اس کے اوپر چار گھنٹے وہ کنٹینیوسلی وہ ہے کہ وہ سوال لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور کسی بھی موضوع پر وہ کنٹینیوسلی بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ دوپہر زہر کے بعد وہ اپنا جو ان کا سسٹم ہے وہ کرنے کے بعد پھر مغرب و عشا کے بعد ان کے یہاں لوگوں کو لوگ ان کو تلاوی کے بعد ختم قرآن کے لیے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے یعنی بتا رہے تھے ماشاءاللہ بڑی شاندار انہوں نے جوابی بھی کروائی کرنے کہ بہت ہی یعنی یہ ہے کہ لوگوں کی محبت ہے اور لوگ انوائٹ کرتے ہیں انہیں تو بہرحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ ان اللہ تعالیٰ اب یہاں سے بھی جو ہے وہ کہ امید ہے کہ ان قریب بڑے بڑے, بڑے علماء کرام یہاں سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فارغ تحصیل ہوں گے اور اس ملک کے اندر امریکہ کے اندر خاص کر کے وہ دین کی خدمت کریں گے ان اللہ اور لوگوں تک یہ ہے کہ جو سنیت کا جو صحیح پیغام ہے وہ پیغام پہنچائیں گے کیونکہ حقیقت فلم ایک وفتی صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ جب عربی لوگ عربی بولتے ہیں تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ پر رہا ہے تو اس کے حقیقت میں اور اس احترام میں اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بد وقت یہ جو ہے وہ ایمان کی تباہ کاری ایمان کو برباد کرنے کے لیے یہ دشمن ہیں تو بڑا بڑا انہوں نے ہمارے علاقے میں بھی جو مسجد ہے وہ مسجد میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام نہیں ہے ہمارے پاس لاسٹ فائیو ایئرس وہ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے کسی کو امامت کے لیے اہل سمجھتے ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں صرف عربی جو ہے وہی امامت کا اہل ہے باقی جو آؤٹ آف عربی لوگ ہیں وہ تو اللہ مسلمان سمجھ رہے تو بڑی بات ہوتی ہے تو بانا لوگ انہوں نے بتایا کہ بھائی اگر وہ نہیں کرنے دیتے تو آپ کسی طرح بھی کوشش کریں اور ایک مسلح قائم کر لیں اپنا پرسنلی مسلح قائم کر لیں لیکن جس بات میں انہوں نے زور دیا وہ یہی کہا کہ خالی آپ لوگ اپنا پرسنلی مسلح کرنے سے بہتر پہلے یہ کہ ایک کسی عالم کو جو ہے وہ ہائر کریں کیونکہ جب ایک عالم آتا ہے تو اس کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے اور بڑی اس کے اندر جذبیت ہوتی ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے دینی معلومات اور نالج حاصل کر دیتے ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ جہاں بھی ایک عالم ہوتا ہے آٹومیٹکلی لوگ اس کے عقیدت میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں طرح فرما ہے کہ پہلے سب سے پہلے یہ کہ کسی عالم کا ضرور ہے تمام پہلے تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور آنکھیں خراب کرے اور ان کے عقائد کا سفیا نات کرے ہمارے اہل فنک الجماعت کے جو علماء ہیں ان اللہ وہ جب آ جائیں گے تو وہاں کے ماحول کو بھی سنبھال لیں گے لوگوں کے عقائد کو بھی سنبھال لیں گے اور بڑی وہاں پہ یہ ہے کہ ان شاء مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو وہاں کوشش کر رہے ہیں بس دعا کریں کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کیونکہ اگر ہم ایسا کرنا چاہیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں بڑی یہ سمجھ لیں کہ اپنے سوسائٹی سے ہمارے جو علاقے کے سارے جو لوگ ہیں ان سے بڑی قسم کی اپوزیشن بھی ہوگی کہ بھائی مسجد کے ہوتے ہوئے آپ الگ سے کیوں کر رہے اور یہ اور وہ اس بہت ہوں گی لیکن یہ کہ بس ارادہ کر لیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے اور کوشش کریں گے کہ ان اللہ ایک مناسب طریقے سے جس سے کہ کوئی علاقے کے اندر کوئی حالات یا نہیں ہیں آپس میں نہ اتفاقیاں زیادہ نہ ہوں اور کام ہو جائے گی ان کا تو بہرحال ہے کہ کوشش جاری ہے ان اللہ اور کافی لوگ یہ ہے کہ اس سے ایگری بھی ہیں کہ ہمیں مشکل عزت یہ ہے کہ یعنی ابو تک کی مجھے معلومات نہیں ہے کہ کہاں سے عالم دن کیونکہ جو یہاں پہ اکنا ایسوسی ایشن ہے جو ساؤتھ نارتھ امریکہ کی اسلامک آرگنائزیشن ہے ان کے پاس بہت سے علمائے کرام ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کے جو عالمِ دین ہیں نا وہ وہاں بھی ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں تو وہاں سے یہ کہ وہ اکثر پرووائڈ کر دیتے ہیں لیکن باقی ایک عام عالم کا ہے نا جو حاصل کرنا ذرا مشکل اس لیے ہے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کی بڑی نایاب ہیں ہے کامیاب ہیں زیادہ نہیں ہیں تو آلریڈی جو مساجد ہیں ان کو بڑی ریکوائر ہوتی ہے اور وہ ان مساجد کے اندر اس کو ان کو جو ہے وہ صحیح عالم جو ہو جس کے پاس نالج بھی ہو ماشاءاللہ عمل بھی ہو تو اس کی بڑی وہ ہو جاتی ہے باقی تو ان سے ہم معلوم کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسے یہاں پہ انڈیا یا پاکستان سے کوئی ہمارے ایسے عالم دین موجود ہوں جو فی الحال جو دے بھی سکیں اگر ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی اپنے مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے تو باغ ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سیٹ اپ کر دے اور سسٹم ہو جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ کسی پروپر عالمی دین کو ہی ہائر کر کے چھوٹا سا اپارٹمنٹ یا چھوٹا سا ہاؤس وغیرہ لے کر اس پہ وہ کام کا سلسلہ شروع کریں جس میں انہیں رہنے کے لیے بھی یہ ہے کہ جگہ مل جائے گی اور پھر لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ بھائی یہ آئے ہوئے ہیں یہ عام نمازوں میں یہاں نماز پڑھاتے ہیں اور ہم لوگ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں یہ وہ تو آہستہ آہستہ ان شاء ورک آؤٹ ہوگا اور کام ہو جائے گا امید ہے انشاءاللہ شاء تو بہار بس دعا فرمائیں کہ جو ارادہ کر رہے ہیں اللہ تعالی اس میں عطا فرمائے اور ہماری مدد کر دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور باقی یہ پراپر طریقے سے جو اگر کوئی مسجد بن جاتی ہے اور رجسٹر مسجد ہوتی ہے تو اس سے اس میں آپ گورنمنٹ کی جو پروسیس ہے کو فائل کر کے اسکالر کا جو ہے نے ملک سے آپ عالمی دین کو بلوا سکتے ہیں یا پاکستان سے یا انڈیا سے اور انہیں باقاعدہ اس کا ویزا بھی فراہم کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ ایٹ لیسٹ رجسٹرڈ ہوں اور یہ شو کر رہے ہوں کہ آپ اس پہ پبلک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو مسجد ہو اس طرح کا باقاعدہ یعنی سارا سسٹم ہو تو ہو جاتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تو محرض ان اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سٹیپ لیں گے تو آگے پھر آہستہ آہستہ دوسرا سٹیپ بھی ہو جائے گا تو یہ سارا معاملہ ہے چلے میں پھر مائیک انشاءاللہ شاء ریلیز کرتا ہوں آ, آ, اور انشاءاللہ اللہ دعا کریں گے اللہ تعالی ہمارے لیے اتنا آسانی فرما لگے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو کامیاب کرے اور جتنے بھائی آپ کے ساتھ معاونین ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو دن گیارہویں رات بارہویں برکتیں فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ ہے اس کو سلامت رکھے اور مرشد کے سلسلے میں جو آپ کو شکاپشیں کر رہے ہیں جو بھائی دیگر آپ کے ساتھ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دکھتے ہیں اگر کرے تو ہمارا مرکز وہاں کام ابھی مجھے پی ایم میں سوال آئے ہیں ایک دوستوں کا جواب میں مائک سے ارض کرتا ہوں کہ اگر شوہر جو ہے وہ عورت کے ساتھ زیادتی کرے ناقی ہو ان کی آپس میں تو کیا خاتون جو ہے وہ کسی ذمہ دار سے اس کی شکایت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی کیا یہ قیمت میں شمار ہوگا یا نہیں تو یہ غیبت میں بالکل شمار نہیں ہوگا اور اس کو ایسا گھر اجڑنے سے بچانے کے لیے کسی ذمہ دار آدمی جو اس کو سمجھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بتا دوسرا سوال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاول جو ہے وہ تناول فرمایا ہے یا روٹی تو جہاں تک میری معلومات ہیں چاول کا میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی تناول فرمائے ہیں کیونکہ وہاں عرب شریف کا جو علاقہ تھا اس وہاں چاول اگتے نہیں تھے تو جو کی روٹی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تناول تناولفرمائی ہے اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں اور آپ کا پسندیدہ کھانا جو تھا وہ فرید تھا یعنی چھوٹی چھوٹے ٹکڑے کر کے روٹی کے اس کو گوشت کے شوربے میں بھگو کر آپ تناول فرماتے تھے اس کو آپ نے سید رپام یعنی سب کھانوں کا سردار فرمایا تو اب ہم کوئی بھی روٹی اگر اس کو ہم بھگو لیں اس میں گوشت کے شوربے میں تو ان اللہ تعالی کو سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی تو کبھی ویسے یہ گندم کی روٹی کھانا تھی یہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کبھی کبھار اگر اللہ کو بھیگ دے تو جو کی روٹی جو ہے اس کو سنت سمجھ کے کھایا جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت برقت نصیب ہوں گی تو ایک اور بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ مجھے جو ٹائم ملتا ہے بریک ہوتی ہے تو صرف تیس منٹ کی ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے قریب جو مسجد ہے وہ تبلیغی جماعت والوں کی ہے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے تو وہاں نماز پڑھ لے جا کر لیکن ان کی جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں کیونکہ وہ گستاخ ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی رسم اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے علیحدہ سے پڑھ لیں کیونکہ آپ کی نگیت یہ ہے کہ اگر اچھا صحیح القیدہ آپ کو ایمان ملتا تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت کا ثواب ہی ملے گا اکیلے پڑھنے میں دی یہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں جماعت سے نہیں بالکل اکیلے میں جی زہر کی بالکل آپ پڑھ لیں اور نگ چونکہ آپ کی یہ ہے کہ ان کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے اچھا امام ہوتا ہے صحیح العقیدہ تو ان کے پیچھے پڑھتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جماعت کا سواب بھی فرمائے گا کیونکہ اس کا کے پیچھے نماز پڑھ کر تو ایمان کا بڑا گرک ہو جانا نا تو ایمان مچانے کے لیے علیٰ سے پڑھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ مبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جماعت کا سواب ہی مل جائے گا تو اور کوئی بھائی آنا چاہتے ہیں مائک پر تو آ جائیں مائک لے لیں مائک میں فری کر رہا ہوں کوئی بھائی ہینڈ ریز کریں گفتگو جاری رکھے آ کے مائک پر کوئی بھائی کرنا چاہتے ہیں آئی کے بھائی نے ماشاءاللہ بڑی اے, اچھی باتیں بتائی ہیں بڑی حوصلہ افزا خبریں دی ہیں خوش کن خبریں ہیں اللہ تعالی مزید برکتیں دے تو آ جائیں کوئی بھائی مائک پر مائک فری کر دیتا ہوں آپ لوگ بھی شیئر کریں کچھ بات کریں کہ روم میں کچھ رونق ہو کسی کے بھائی کا کوئی سوال اگر ہو تو وہ آ جائیں نہیں بھائی نہیں وہ کون سی تبلیغی جماعت ہے جس میں بھائی پیلوی ہیں ایسا نہیں ہے کوئی غلطی سے بیچارہ بھول کے چلا گیا ہو تو اس کو سمجھا دینا چاہیے تبھی تو کو پتا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ نماز روزے کی بات صرف کرتے ہیں حقیقت نماز رضحان کمیشن ہی نہیں ہے اور تبلیغی جماعت کے جو تھے وہ جو زکریہ صاحب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جماعت میں نے اس کو نماز کی تاریخ کے لیے نہیں بنایا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ تعلیمات اشرف علی تھانوی کی ہوں گی اور طریقہ تبلیغ جو ہے وہ میرا ہوگا اشرف علی تھانوی کی تعلیمات یہ ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز باللہ اللہ ثمہ باللہ بلّہ جانوروں اور پاگل جیسا جی علم کہتا ہے وہ تو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں جانتے تھے اور شیطان کا علم جو ہے وہ نص سے ثابت ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیم کے, کے, کے علم کے لیے کوئی نس ہی نہیں ہے تو ایسا شخص ہے اس کی تعلیمات کو یہ پھیلا رہے ہیں تبلیغی جماعت والے اباب خود اندازہ کر لیں تو بریلوی جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالیم کے ساتھ محبت رکھنے والے حضور کے غلام اور عاشق ہیں اور وہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں جا سکتے کوئی غلطی سے کو چلا گیا ہو جس کو پتہ نہ ہو سادہ لو آدمی کیونکہ یہ گھیرتے ہیں اور جی وہ دعوت اسلامی ہے وہ اس طرح کی قبل اٹھانے والی تبلیغی جماعت نہیں ہے دعوت اسلامی ہماری عالمگیر جو و قرآن سمندر و کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے الحمد للہ تو اس کے قائد نظریات بھی ہیں جو قرآن و حدیث نے ہمیں دیے ہیں اس میں ہم شرف علی تھانوی جیسے عقائد جو ہیں اس کی نشر و شاعت نہیں کرتے ہیں اہل سمت و جماعت تو آپ سفر کر کے دیکھیں اگر دعوت اسلامی کے ساتھ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی کے سچے عاشقوں کی جماعت ہے اور تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے وہ صرف اور صرف جناب لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے قابو میں کرنے کے لیے نماز روزے کا لیول ضرور لگاتے ہیں لیکن اندر ان کے عقائد جو ہیں وہ غلط قسم کے عقائد جو ہیں انہوں نے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہے ورنہ ہمارا تبلیغی جماعت سے کوئی کون سا کوئی زمین کا جھگڑا ہے یا کوئی ہم نے ان سے قرض لینا ہے یا وہ قرض ہمارا دے نہیں رہے سچی بات آپ کو بتا رہے ہیں اور درد کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یہ غیر ملکی چندوں پر پلنے والی جماعتیں ہیں ہاں جی وہ کو پسند کرتے ہیں بے شک اور ان کو پاک گاچھی نہیں لگتی نا جی وہ کوا کھانے والے ہیں ہم سرکار صلی اللہ تعالی کے نام کا حلوہ کھاتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی کو حلوہ پسند تھا حدیث سے پاک اکا کریم صلی اللہ تعالیٰ کے نایا کہ کان نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو الحلوا والا سرکار صلی اللہ تعالی کو حلوہ اور شہد جو ہے وہ ہمیشہ پسند تھا تو ہم سرکار کی پسند سے پیار کرتے ہیں وہ جناب کو پسند کرتے ہیں بس یہی مسئلہ ہے تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے ان کو وہ غذائیں مل رہی ہیں ہمیں سرکار کی سانس کی غذائیں مل رہی ہیں جی عبد الحکم بھائی بس اولاد خبر کرے ماں باپ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے نا تو صبر کرے اولاد بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ گا لیکن وہ بھائی بریلوی کو برا نہیں کہتا جی اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی بریلمی ایسا کوئی برا کام ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ برا کہہ سکے ٹھیک ہے نا جی اولاد کیا کر سکتی ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتی ہے اور کیا کرنا اولاد نے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کے کوئی اسباب مہیا کر دے اللہ تعالیٰ بہتری کی خوراک پیدا کر دے تو بھائی فاسٹرین وہ اگر بریلویوں کو برا نہیں کہتے تو الحمدللہ بریلویوں نے ایسا کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے میرے بھائی بریلوی اگر بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا اس کی وجہ سے کوئی ان کو برا تو نہیں کہہ سکتا نا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سوال کرنے کا پورا رائٹ ہے قرآن صاحب ایسے نہیں کہتے یہ روم ہم اسی لیے بنا ہے کہ آپ سب بھائی ہم آتے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے نو پرابلم فاسٹ ٹرین بھائی آپ کھل کر بات کریں اگر مائک پہ آ کر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آ جائیں کوئی پرابلم نہیں آپ کا اپنا روم ہے یہ اس میں آیا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ آئیں گے تو آپ کو بہت نالج ملے گا ہمارے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہم سب ان سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی جو ہے ان کے عقائد الحمدللہ للہ ہوئی ہیں جو قرآن و حدیث کے سے ثابت ہیں ہاں جی بالکل اگر کوئی بات کریں گے ان کے مخالف تو ظاہر ہے بہتان ہی باندھیں گے نا تو وہ نہیں کرتا تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے یہ الحمدللہ اہل سنت و کی برتری اور سچائی ہے ان کے خلاف کرنے کے لیے بات ہے کوئی نہیں ان کے پاس وعلیکم السلام و اللہ و برکاتہ ماشاء اللہ ایس ایچ او صاحب بھی تشریف لئے ہیں اور ایس ایچ او صاحب کی جب آمد ہوتی ہے تو بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں کئی مرتبہ ہم نے دیکھا روم میں کئی مجرم جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے مجرم جو تھے جناب آئے جیسے ایس ایچ او صاحب نے قدم رکھا اور وہ گئے تو ماشاءاللہ یہ اللہ دین کے معاملے میں بھی ایس ایچ او بنائے نا ان کو تو کیا بات ہے جی وعلیکم السلام حبیب بھائی اچھا حبیب بھائی تو پہلے سے سلام کا جواب میں تو یہ دینی ایس ایچ او ہے ہمارے ماشاء اللہ ہاں جی اللہ تعالیٰ سرکار سمند اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا محافظ بنا دے تو یہ ایس ایچ او ہے نا پالٹا جی بالکل جی صحیح ہے تو ایس ایچ کا کام یہی ہوتا ہے نا مجرموں کو پکڑنا بے نقاب کرنا ملک کے قانون کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کو ان کے خلاف لڑنا تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سرکار صد اللہ تعالیٰ کے جو ناموس کے دشمن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کرنے والے جو گستاخ ہیں یہ ان کو پکڑتے ہیں ان کا پیا پنچا کرتے ہیں وہ ہمارے پاکستان میں جو سسٹم ہے نا جی پولیس کا وہ بہت زبردست ہے تو, تو ہاتھیوں سے بھی جناب راز اگلوا لیتے ہیں جی جناب ان, ان کی ان کا نالج جو ہے یہ ان کی گن ہے اور اپنے نالج سے یہ فائر کرتے ہیں ان کے نالج کے سامنے بڑے بڑے گستاخ مجرم جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں خیر نہیں پاتے تو پاکستانی پولیس کی میں بات کر رہا تھا تو وہ اس طرح کا جناب کام کرتے ہیں کہ اگر ہاتھی سے قتل بنوانا ہو تو ہاتھی سے بھی بنوا لیتے ہیں تو کیونکہ ان کے پاس ایک بڑا لمبا سا چھتر ہوتا ہے اور جس وہ چتر پریڈ جب کرتے ہیں تو جناب بڑے بڑے بول پڑتے ہیں وہاں تو ایس ایچ او بھائی جو ہیں ان کے پاس ایک چھتر ہے گستاخوں کو پھیرنے کے لیے تو جناب یہ دو چار چھتر جب لگاتے ہیں ان کی کتابوں کے والد نکال کر جب دیتے ہیں تو جناب سے ان کو باغنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ملتا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تو بھائی آ جائیں آپ مائک پر تشریف لے آئے اور کریں آپ بھی آ کے کوئی رونق میلہ لگائیں فری کر رہا ہوں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کے خلافت جو ہے وہ تو قائم ہونی ہے لیکن دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں میں کسی بھی اسلامی ملک میں تو اگر خلافت قائم ہو جائے گی تو دیگر تمام اسلامی ممالک کیا اس جو امیر ہوں گے اس وقت کیا ان کی اطاعت کریں گے تباہ کریں گے یا یہ جیسے کہ خلافت راشتہ میں کا ہمارے پاس ایک کانسیپٹ موجود ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا مطلب اپنا کیا ایک تصور ہے کہ خلافت اگر قائم ہوگی جو اس وقت حالات ہیں مسلم امہ کے یا مسلم مالک کے تو کیا یہ ایک انقلاب آئے گا ایک انقلاب کے ذریعے ہوگا یا ایک ایسا ہی ہوگا جیسا کہ پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں عوام بے چین ہیں اور اس سسٹم سے تو کیا پاکستان میں عوام ایک انقلاب لا یہ سسٹم رائج کر سکتی ہے خلافت کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں حضرت کہ خلافت ہی وہ چیز ہے جس میں جو مسلمان ہیں وہ بڑے ہی امن سے رہ سکتا ہے اور ترقی بھی کر سکتا ہے اس کے پاس بڑے ہی پھر وسیع راستے ہوتے ہیں ترقی کرنے کے کیونکہ امیر جو ہوتا ہے وہ خود عوام ہی میں سے ہوتا ہے اور تقوی کے میں ان سب سے بالا ہوتا ہے تو اس کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے خلافت کا لیکن دوسری طرف حضرت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ وقت فکر ہے ان میں امامت کا ایک تصور موجود ہے اور ایران میں یہ انقلاب برپا ہو چکا ہے امامت ان کی جو ان کے نزدیک جو تصور ہے وہ قائم ہو چکا ہے لیکن وہ صرف ان کی ہی حد تک محدود ہے ان کے اس سسٹم سے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا بلکہ سنی جو مسلم اسٹیٹس مسلم ممالک ہیں وہ ایران کے شدید خلاف ہیں اس حوالے سے حضرت آپ کیا فرمائیں گے تنشیف رائی السلام علیکم والی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سچو بھائی آپ کی بات بڑی بالکل صحیح ہے اور یہ سوچ تقریبا ہر دل میں پیدا ہوتی ہے اور سوچ سو سوچ کے میں تو اسی نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا سسٹم بنے گا اسرو کر اس کے بارے میں ہمیں کوئی اتنی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ کس طرح کا نظام ہوگا کیسے اس کو پورے یا سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک ہی ملک کی شکل اختیار کر جائیں گے یا کوئی انقلاب اس طرح کا آئے گا کہ جس سے سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں میں تو کچھ کہہ نہیں پاؤں گا وہی مالک ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کیسے نظام چلے گا باقی جو شیعہ کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ تو خود ساختہ کا ایک نظام ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نہ خلافت کے ساتھ نہ امامت کے ساتھ تو یہ تو ایک نظام ہے ایک حد تک اور وہ اپنے ملک کے بھی تقاضے پورے نہیں کر رہا تو باقی امت اور مسلم کے کیا پورے کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا نظام ہے یا ایسا سسٹم ہے کہ جس سے قوم کا کوئی فائدہ ہونے والا آپ نے خود بھی بات کی اگر اسے قوم کو کوئی فائدہ نہیں کیوں کر دی ہوئی ہے تو جو اپنے ملک تقاضے نہیں ان کے پورے کر رہا تو وہ نظام کیا اسلام کو کیا فائدہ پہنچائے گا تو یہ بس خود ساختہ, ساختہ ان کا نظام ہے ایک ہاتھ تک بس وہ اس کو چلا رہے ہیں اور یہ کوئی پائیدار یا اتنا پختہ نظام نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جو اسلام کا کوئی سلسلہ چل سکے آگے جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایمان کی روشنی اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے ایمان کی روشنی جو ہے اس کو زیادہ کرے تو باقی یہ ہے کہ ایک وقت آنا تو ہے جی ایسا ان اللہ تعالیٰ کہ جس میں یہ سلسلہ ہوگا اللہ تعالی کی رحمت ہوگی اور مسلمانوں غلبہ بھی کریں گے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا انقلاب ہی ہوگا اور انقلاب تب ہی آتے ہیں جب قومیں ایک مرتبہ جبوں حالی کا شکار ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر وقت گزرتا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے جیسا کہ آپ نے پاکستان کی مثال دی ہے تو اب جس کے جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے جناب انقلاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں اس کو مثال دیتا ہوں ابھی لوڈ شیڈنگ اب تو کچھ کم ہوئی ہے اور ویسے بھی کچھ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو شدید گرمیوں میں جب اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو اس وقت لوگوں نے وابدہ والوں کو تو جو کہنا تھا کہا ہے تو لوگوں نے ہار رس گار کے شیشے توڑے جس میں جنریٹر چلتا تھا اس سے آپ دیکھیں یہ تو جو انقلاب ہوتا ہے جو انقلاب فرانس ہے انقلاب روس ہے اس طرح کے جو فرانس خونی انقلاب جو ہے نا تو اس میں بھی یہی تھا کہ امیر اور غریب کا جھگڑا پیدا ہوا تھا ہر غریبوں نے یہ تیار کر لینا تھا جو امیر نگر آتا ہے تو اس کو پکڑ لو تو ابھی مطلب لوڈ شیڈنگ تو وافڈہ کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے تو جس کے گار میں جنریٹر چل رہا ہے اس کے شیشے کیوں ٹوٹ رہے ہیں تو یہ سارے راستے جو ہیں اس انقلاب کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے اب دیکھیے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی اور عطا فرمائے اس کو اچھی قیادت اللہ تعالیٰ کا فرمائے جو غریبوں کی ہمدرد اور خیر خواہ ہو بھر کر اور جناب اپنے مونچھے سدھارنے والے اور جناب گھوڑوں کو سیبوں کے مربع کرانے والے نہ ہوں کوئی عمر غریب لوگوں سے پیار کرنے والا کوئی درد دل والا صاحب جو ہے وہ جو آئے اللہ کرے اور کچھ عوام کی عوام کی خلاح کے لیے کوئی کام کرنے والا ہو تو پھر انشاءاللہ شاء یہ ملک بہت... یہ ملک ایسا خدا داد ہے جس میں اب اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ابھی تک اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ اس پر خاصی رحمت اللہ تعالی کی کہ ساری طاقتیں اس کو مٹانے کے درپے ہیں اور یہ پھر بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے تو یہ اللہ کا خاص, خاص کرم ہی ہے نا اگر اچھی قیادت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ اور یقیناً آئے کہ انشاء اللہ اچھی ہوپ جو ہے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو جناب کافی مقدم ہو گیا ہے اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا آپ مجھے دُعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ لوگوں کے یہاں شب قدر جو ہے وہ بدھ کو آنے والی ہے ایک دن پہلے آنے والی ہے تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمارے یہاں آئے گی تو میں ان شاء آپ سب کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں تاخیر میں آ جائیں گی السلام علیکم و السلام ان شاء اللہ کے بعد اس موضوع پر گفتو کریں گ اخلافت کے حوالے سے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس بھی اور جب میں آتا ہوں تو پھر آپ کے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور یہاں میں اب افطاری کر کے آیا ہوں فریشہ کی نماز اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رمضان کے بعد حضرت اس پر گفتگو کریں گے اور یہ ایک اچھا موضوع ہے اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ بھی تنقید کی جاتی ہے اہل سنت والجماعت پر حضرت کہ جب بزر سخیر میں خلافت کی تحریک چل رہی تھی تو اہل سنت پر جماعت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا اور یہ لوگ اس طرح سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہاں پال پہ بھی میرے ایک دو لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ اگر اس کا جواب میں نے صرف مختصراً یہی دیا تھا انہیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ زرداری صاحب جو امیر المومنین ہیں تو کوئی اس کو مانے گا تو ان لوگوں نے کہا نہیں تو میں نے کہا بس اس خلافت کی تحریک کا یہی حال تھا کہ اس میں ہندو بھی اس خلافت کی تحریک میں شامل ہو گیا تھا اس لئے جو سننی تھا وہ اس کے خلاف تھا کہ یہ کوئی خلافت موومینٹ نہیں چل رہی یہ بس مفاد پرستی ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ان شاء اللہ حضرت گفتگو رہے گی رمضان کے بعد انشاء اللہ آپ کے یہاں ایک بج کے تو آٹھ برش کے آٹھ برش کے ساڑھے آٹھ ہو رہے یہاں یہاں بالکل سارے آر یہاں بالکل سارے آ رہے تو ٹھیک ہے حضرت آپ آرام کیجئے پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ تشریف لاتے ہیں حضرت اور آپ کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ آپ ہم کو اپنے علم سے مستفید فرماتے ہیں اور ہمارے ہی جو بھائی ہیں اہل سنت والجماعت کے جو اس روم میں ہوتے ہیں وہ واقعی خوش نصیب ہیں کے ملک سے باہر بھی رہ کر انہیں علماء اہل سنت کی صحبت جو ہے وہ نصیب ہے ان کے دامن سے وہ